السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیاسکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہا الدین کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له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 رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورصنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا بقال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم منصلہ کا تریقن صفی علم تریقنج آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پرفتن دور میں ہماری آخریت ایمان کے تحفظ دین کے بچاؤ اور ایک مکمل عافیت کو حاصل کرنے کا مقام کون سا ہے پر فتن دور ہم نے اس لیے کہا کہ نبی اسلام کی حادث مبارکہ جن میں فتنوں کی الغار کا ذکر فتن تموج و کماجل البحر سمندر کی لہروں کی طرح فتنے میری امت پر غلغار کریں گے حملہ ابر ہوں گے اور ایک حدیث صحیح مسلم کی کہ تعرض الفتن تولوم کارض الحسیر عودا دلوں پر فتنے حملہ ابر ہوں گے اتنی تعداد میں جیسے ایک چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں ان سینکڑوں تنکوں کو جمع کر کے چٹائی بنتی ہے اور وہ تن کے پیدر پے ہوتے ہیں مسلسل ہوتے ہیں دیش میں کوئی خلا نہیں ہوتا اسی طرح پیدر پے فتنے میری امت کے لوگوں کے دلوں پر بار کریں گے فائیو قلب اشربہ نقی تطفی نقطہ تن سودار بھائی جو سلم بن ان کا رہا تصفی نقص جو دل ان فتنوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور ان فتنوں کو قبول کر بیٹھا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان دلوں پر سیاہ نشان لگا دیے جائیں گے اور جو دل پوری قوت کے ساتھ ان فتنوں کا انکار کرے گا تو خالق کائنات ان دلوں پر سفید نشان لگا کر انہیں روشن کر دے گا مجلل اور مصففہ کر دے گا اس عزیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی فتنے حملہ اگر ہوں گے دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ وہ جن کے دل فتنے قبول کرنے کی بنا پر سیاہ ہو چکے ہوں گے اور کچھ وہ جن کے دل فتنوں کا انکار کرنے کی بنا پر روشن ہوں گے تو یہ تمام عادیس فتنوں کے وقوع کی خبر دیتی ہیں کہیں ان فتنوں کو بارش کے قطروں سے تشویش دی گئی سے بارش مسلسل برستی ہے اور پیدل پیر برستی ہے اس طرح فتنے مسلط ہوں گے اور کہیں ان فتنوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ فتن ان کا دل سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے سیاہی سیاہی پھیلی ہوگی اور جس کو اللہ پر عزت عقیت اور امان دے گا وہ محفوظ ہوگا باقی بڑی دنیا ان کی لپیٹ میں آ جائے گی اور شیطان اپنے عمل میں کامیاب ہوگا تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر پوچھا جائے کہ فتنوں کے ان دور میں انسان کی عقیت اور سعادت بچاؤ تحفظ ایمان کی سلامتی امن العقید کی سلامتی کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے تو اس کا آج ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ دینی مدارس سے جہاں اس گئے گزرے دور میں اب بھی قال اللہ اور قال الر رسول کی سزائیں گونج رہی ہیں جہاں ہزاروں حدیثیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں اور یہ ایک نظام برے صغیر ہند و پاکستان میں صدیوں سے رائج ہے جس نظام کے تحت اطراف و اکناف سے تشنگانی علوم جاتے ہیں آٹھ دس سال اپنے مشاعر کے سامنے بڑے صبر کے ساتھ ذان تلمس طے کرتے ہیں علم کو حفظ کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق اپنی قوم میں لوٹتے ہیں اور دعوت اور اصلاح اور تعلیم و تعلم کا کام شروع کر دیتے ہیں آج عقیقت کا راستہ یہ دینی مدارس ہیں کیونکہ بچاؤ جو ہے فتنوں سے وہ علم کے ذریعے ممکن ہے جہالت کے ذریعے نہیں فتنوں سے اپنا دفاع جو ہے وہ جہل کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ علم کی بنا پر ہوگا اور ایک انسان کی حفاظت جہالت کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ علم نافع کی بنا پر ہوگی تو پھر جو براکز علمفے تقسیم کر رہے ہیں وہ در حقیقت آج کے دور میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور محفوظ مراکز ہیں جہاں انسان کے عقیدے کی ایمان کی عمل کی اور دین کی حفاظت ہوتی ہے ورنہ فطروں کی ارغار میں نویر اسلام کے فرمان کے مطابق من دنیا کہ انسان اپنے دین تک کو بیچ دیں گے دنیا کے مفادات کی خاطر دنیا کے چند فائدے حاصل کرنے کی خاطر جس کی ایک عملی صورت ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ارباب سیاست صرف ایک کرسی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیں حتیٰ کہ عزت تک بھی دین تک بھی اور دین انہیں مونڈ کے رکھ دیتا ہے دنیا اور فتحیں انہیں, انہیں ان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی مقصود ایک کرسی کا حصول ہے مقصود دنیا کے مال کا حصول ہے اور بچاؤ کا راستہ صرف علم ہے اللہ تعالی کی توفیق ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اس علم ناخے میں رکھی ان مدارس میں جانا ان کا قصد کرنا حصول علم کے لیے بہت بڑا باعث برکت ہے اور بوجھ میں سعادت ہے نبی اسلام کی حدیث ہے منص اللہ کا تریقل صفی علم تریقن جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے ان دینی درسگاہوں کی طرف در جانے والا علماء کی طرف جانے والا در حقیقت جنت کی طرف جا رہا ہے وہ جنت کا راہی ہے جنت کا مسافر ہے جس کی منزل جنت ہے اور ٹھکانہ جنت ہے یہ اس علم کی برکت ہے کہ اس کا خست کرنے والا در درحقیقت جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہیں ہم کتاب و سنت کی وراثت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں ہر ایک کو نہیں دیتے ہر ایک کو نہیں دیتے بلکہ جن بندوں کو چن لیتے ہیں انہیں قرآن ویس پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں انہیں کتاب و سنت کا وارث بنا دیتے ہیں کتاب و سنت کا حامل بنا دیتے ہیں ہر ایک کو نہیں اکثریت اس سے بالکل بے بہرا ہے ان کو اس طلب کا شوق ہی نہیں کیونکہ یہ شوق اللہ کی عطا ہے اور اللہ ان بندوں کو ادا فرماتا ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیتا ہے اور ان سے ایک عظیم کام دینا چاہتا ہے انہیں کتاب و سنت کی وراثت حاصل ہوتی ہے ہر ایک کو نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے مطابق ان اللہ الدنیا لمن يحب ومن لا يحب دین اللہ اللہ تعال دنیا دیتا ہے جس کو دے رہا ہے اس سے محبت ہو یا نہ ہو کیونکہ دنیا ایک بے قدر شہ خانت دنیا طاہد اللہ جناح محروفہ ماں صبح شرمتما اگر یہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے بر کے برابر ہوتی تو اللہ رب الزت کسی کاخر کو مشرف کو پانی کے قطرہ بھی نہ دیتے مگر یہ دنیا ایک بے حدیقت شہ ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ دنیا اتنی ہے جس کو مساح الغرور کہا گیا دھوکے کا سامان اگر اس کی ذرا سی بھی حقیقت ہوتی ہے سید ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے تو دنیا کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت نہیں ہے اِنَّ اللہ, يُعْدِ الدنيا لمن يحب ومن اللہ, يحب اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے خوش انسان سے محبت ہو یا نہ ہو بلائی وحدین دین بلائی دین اللہ لیکن دین اللہ رب العزت صرف اس شخص کو احکا فرمائے گا جس سے اللہ کو محبت ہوتی جیسا کہ صحیح بخاری گی غور حدیث میں دین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے یہ سارے خزانے اسی کے مگر جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے بھلائی کا ارادہ فرما لے خیر کا ارادہ فرما لے اسے اخبار پر عزت دین کی سمجھ ادار فرما دیتا ہے اور دین کا علم دا فرما دیتا ہے تو یہ علم اللہ کی تقسیم اللہ کی دین چنے بندوں کے لیے ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کے لیے ہے جن سے اللہ رب العزت ارادہ خیر فرما تو, تو یقیناً یہ درس کہیں یہ مدارس اس فضیلت کا منبع ہیں یہ فضیلت ان مدارس کے رہیلے منت سے جہاں واقعہ دنوں موجود ہوتے ہیں اور آنے والے طلبہ کو یہ وراثت تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی عالم ہو محض ڈپلوما کر کے نہ بیٹھا ہو محض کسی عالم کا تزکیہ لے کر نہ بیٹھا ہو بلکہ جو طلب علم کے مراحل ہیں ان پر پورے صبر کے ساتھ قائم ہو مراحل کیا ہیں گھر بار کو چھوڑ دو محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دیمام خلحما رحمہ اللہ تعالی طلب علم کے لیے گھر سے ہمیشہ باہر رہتے تھے والدین سے دور طلب علم کا شوق تھا ایک بار والدین نے درخواست کی بذری خط بنا یہ عید ہمارے ساتھ کر لو تو ان کے حکم پر حاضر ہو گئے عید ساتھ کی لیکن اس طرح عید کا ہمیں نماز ادا کر لی عید ساتھ ہو گئی اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلب علم کے لیے یہی سے روانہ ہو جاؤں یہ ایک شوق تھا ایک لگن تھی اور یہ لازمی مرحلہ ہے ایک عالم بننے کے لیے گھر بار کو چھوڑنا اور کسی دینی ادارے کا قصد کرنا اور بڑے صبر و استقامت کے ساتھ بیٹھنا علماء کے سامنے زانے میں تلمس طے کرنا اور جو ایک وقت مقرر ہو گیا طالب علم کا وہ پورا وقت واقعہ تک طالب علم کے لیے صرف کرنا وہ علماء کے سامنے صحیح بخاری پڑھے پوری صحیح مسلم پڑھے سنن البی داود پڑھے جامع ترمزی پڑھے سنن نسائی پڑھے سنن ابن ماجہ پڑھے ان چھ کتابیں کتابوں میں لگ بھگ تیس ہزار کے قریب حدیث محتا امام مالک پڑھے پھر ذخیرۂ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھے مکمل اس کے ساتھ ساتھ اصول تفریح پڑھے اصول حدیث پڑھے فقہ پڑھے وہ فط جشریت کی اساس ہے جس کا مہمر کتاب و سنت ہے وہ پڑھے اصول فقہ پڑھے علم میراث پڑھے جس کو آدھا علم کہا گیا ہے اور پھر جو حضول عالیہ ہیں جو کتاب و سنت کے فہم کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں نہ وہ سرف لحت وہ پڑھے اور یہ آٹھ نو سالہ نصاب جو ہے پورے صبر و استقامت سے حاصل کرے جس سے اس کا سینہ روشن ہوگا اور یقیناً وہ اپنی صبر آزما زندگی کے حصے میں حا سمیٹ کر وہاں سے لوٹے گا تاکہ اپنی قوم میں پہنچ کر اصلاح کا کام کرے ان کی تربیت کا کام کرے کہ یہی حقیقت میں انبیاء کا مشن تھا اور, انبیاء کا تھا کرام اور ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تریتے حصول اللہ کی وحی تھا جمیل امین آتے قرآن و حدیث لے کر آپ کے سینے میں اس علم کو سبو ڈالتے اس علم کی تفسیر سمجھا جاتے سکھا جاتے آپ اس پر عمل کرتے اور آپ کے صحابہ زبان مبارک سے اس علم کو سنتے اور آپ کے عمل کی طرح عمل کرتے اور وہاں کیا تھا اس دور جس کو آپ ظاہری ترقی کے اسباب قرار دیتے ہیں ان میں سے کون سے اسباب وہاں موجود تھے اور یہ تو لاب اللہ کے پیارے امبر کی جماعت دنیا پر چھا گئے کیسر کسرا جن کا تو ہی بولتا تھا ان کی کمر دوڑتے ان مملکتوں کو پارا پارا کر دیا اساس کی قوت نہیں تھی بلکہ ایمان کی قوت تھی جس کی بنیاد کتاب و سنت کا علم تھا ایمان کی کے ساتھ نہیں بنتی بلکہ ایمان کی پختگی علم کے ساتھ بنتی ہے علم کا ممبر قرآن و حدیث ایمام شافی رحم و تجرا کا اثر چہل کہ جو شخص گھڑی دو گھڑی علم کو حاصل کرنے کا وقت نہیں نکالتا وہ پوری زندگی جہالت کے جام انڈیلتا ہے جہالت کے جام پیتا ہے اور جہل پر قائم رہتا ہے اور جہل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے جہل سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں ہے جبکہ یہ قرآن و حدیث شفا ہے شفا المافی صدور ہے یہ در حقیقت آج کے پرفتن دور میں نجات کا راستہ آفیت کی احساس ایمان اور دین کے تحفظ کی بنیاد ہے دینی مدارس حفاظت ہے ایمان کے تلے اور چونکہ عام طور پہ دینی مدارس کا آغاز شفال کے مہینے سے ہوتا ہے دس شوال، بال پندرہ شو آج بال میں گیارہ شوال بال اور جو بھی دیری مدارس ہے پاکستان میں ان کی ایک نئے سال کی شروعات ہونے کے طریق اگر ہم ان مدارس کا رخ نہیں کر سکے تو اس کمی کو دور کیا جائے کہ اپنے بچوں کو ان مدارس کے انفرد کیجیے یہ بات نوٹ کر لو کہ ہم سب کی دنیاوی رخروی نجات کی اساس یہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کا حصول یہ ایک ترقی کا راستہ ہے لیکن نہیں نادانوں یہ بھول ہے تمہاری یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے دنیا کی علوم جو ہیں عارضی فنون ہیں جو ایک دنیا کی حد تک آپ کو سنوار سکتے ہیں انسان ڈاکٹر بن جائے کمانے لگے اچھی نوکری مل جائے تو اس کے دنیا کتنے اچھے گزر جائیں گے مگر اس علم کی منفرد جو ہے وہ اس کی زندگی تک محدود ہے جس علم کی ہمداری ہے اس علم کی منفرد حقیقی منفرد اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک انسان اچانک کام آئے گا آپ اگر فوت ہو جائیں اور آپ کا بیٹا جو خوب انگریزی بولتا ہے آپ کی میت پر چنارے کی دعا پڑنے کے قابل نہ ہو تو اس تمام طور طور کا فائدہ کیا ہے جو آپ نے لاکھوں روپئے خرچ کیے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے اور بغم خیش اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آج اسے آپ کو دعا دینے کے رواج نہیں مل کی یاد نہیں ہے تو کیا فائدہ اللہ کے بندوں حقیقی علم وہ ہے جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے جو بندوں کے دلوں کو خشیت سے بھر دے اللہ کے خوف سے بھر دے جو عمل کی صلاحیت پیدا کر دے کیونکہ عمل کی صلاحیت جو ہے وہ علم کے ساز ہے چہل کے ساز نہیں سورہ فاتحہ جو کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں علوم کا خزانہ ہے منحج کی وضاحت ہے اس میں دو قوموں کا ذکر ہے اور ایسا ذکر کہ ان کے کردار کی ان کے عقیدہ کی دھشیا بھر ان میں سے ایک قوم کو مغروب علین کہا گیا ہمیشہ اللہ کے غذب کے مسلح اور اللہ کے غصے کی مسلح دوسری قوم کو غوالین کہا گیا گمراہ گمراہوں کا ٹولہ محبوبی اور یہ یہود کون ہو سکتے ہیں یہود ہی ہیں تو یہودی محبوب علیہ کیوں ہیں غذر کے مستحق کیوں ہیں اس لیے کہ ان کو حق کا علم تھا حق کی تھی ان کے پاس علم موجود تھا مگر قبول نہیں تھا عمل نہیں تھا لہذا اللہ کی غضر کے غذر کے مستحق بن گئے اور نصارا عمل کرنا چاہتے تھے عمل کرتے بھی تھے مگر ان کا عمل اللہ کے دیے ہوئے علم پر نہیں تھا بلکہ ساتھی خواہشات پر تھا ذاتی احوا پر تھا جو کہ قدت نہ علم ہے نہ عمل اس کو دین اسلام نہ علم مانتا نہ عمل مانتا عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو خالق کائنات کی بہن کے عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو انبیاء کرام کی تعلیمات کے تو ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر عمل کیسے ممکن ہے سب سے بڑا مرض چہل کا مرض ہے اور اس کا علاج علم نافع ہے ابن قیمت فرماتے ہیں اس بستی میں انسان موجود ہو وہاں ڈاکٹر تو موجود ہے مگر عالم موجود نہ ہو تو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا کیونکہ اس قوم کو ایک طبیب سے زیادہ ایک معلم کی حاجت ہے ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک روحانی معالج کی حاجت ہے ایک اس عالمی ربانی کی حاجت ہے جو فحی الہی کے علوم سے مالا مال ہو اور قوم کی اصلاح کا کام کر جہاں تک جسم کے امراض ہیں ان کا علاج تجربوں سے ممکن ہے ان کا علاج ہمارے گھر کے بوڑھے بوڑھیاں اپنے تجربے سے کر ڈالتی ہے کچھ نہ کچھ باہر کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو روحانی معاہد ہے ان کا علاج تجربوں سے ممکن نہیں ہے کی رائے سے ممکن نہیں ہے اس علاج کا منبر خال کائنات کی وحی ہے اور بیا کے رام کی ظاہری یہ کام ایک عالم کرے گا اور عالم کیسے بنتا ہے ہم نے اس کی ترتیبات کے سامنے پیش کر دی یہ دینی مدارس روحانیت کے تقسیم کے مراکز جہاں وہ رومائی کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے مشایخ سے اس علم نافع کو حاصل کیا ان مشاق نے اپنے مشاعت سے ان مشاعط نے اپنے مشاعط سے حد تک یہ سلسلہ عالیہ جا ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کر روحانیت کیا ہوگی کیا آپ ایک ایسے علم سے منسلک ہے جس کا سلسلہ کہاں جا پہنچتا ہے رسول اکرم کی ذات تک, تک, تک رسول اکرم کا معلم کون تھا حلم سے لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے تو پھر یہ سلسلہ کرتے تھے کہ حمل اللہ کیا ہے اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھوں میں ہے جو کہ علم کی شکل میں اگر اس علم سے مربوط ہے منسلک ہے, ہے. کا کا ہے. ہے کتنی بڑی برکت ہے اور یہ مدارس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو باقی تعلیم کا وہاں دین کی تعلیم برائے نام ہوتی ہے وہاں پر طلبہ ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں مگر ایک سطحی علم کے ساتھ دو چار سو حدیثیں پڑھ لی چند سورتوں کا ترجمہ پڑھ لیا ایم اے کی ڈگری مل گئی کسی ایک کی طرف موضوع پر ایک تھیسس لکھ لیا ڈاکٹر بن گیا نہ صحیح بخاری دیکھی نہ سن نبی تعاون دیکھی نہ صحیح مسلم دیکھی صطحیت ہی صدیت ہے جبکہ علم کا تعمبہ مدارس کے ذریعے ممکن ہے تو علم کے ساتھ علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ آج کے پرفتن دور میں حفاظت دین کا قلعہ ہے ایک مضبوط حسن حسین ہے جہاں آپ داخل ہو گئے تو آپ کو اقلیت مل جائے گی آپ کے ایمان کو آپ کے عقیدے کو اور آپ کے عمل کو یہ سلسلہ اللہ کے پیارے میں عمر سے شروع ہوا آج اب جاری و ساری ہے ان شاء اللہ قائم رہے گا بہت سے اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جاتا بتا تھا راج چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جائے یا تو عالم بن جا اور اگر عالم بننے کے مواقع نہیں ہے اور کہ باقاعدہ کہیں طالب علم بن کر بیٹھنا ممکن نہیں رہا تو مستبے علم کو سننے والا بن جاتے کہیں درس عزیز ہو درس قرآن ہو کسی محدث درسوخ وہاں شوق و ذوق سے پہنچ تو یہ نہیں معلوم تھے. مسجد میں زہر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے ایک دعا کر لی وہ دعا کیا تھی نقطر اللہ اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و کر دینا جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ میری سنت کے ساتھ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا اور چار طرح کا تعلق قائم کر لیا سامیا مکان ایک میری حدیث کو سننے کا شوق جہاں کہیں درس حدیث کا سنے اپنے مشاغل چھوڑ کر پہنچے علماء کے سامنے بیٹھ کر سنے اس سمرا کا بڑا فائدہ ہے بار مسجد میں ایک خالی جگہ دیکھی بچ سے بچاتے آہستہ آہستہ اس خالی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا اللہ کے بھی امبر کی بالکل سان دوسرا شخص شرما گیا آگے نہ بڑھ سکا پیچھے ہی بیٹھ گیا اور تیسرا وہیں سے اپنے گھر کو لوٹ گیا اور وہاں بیٹھنا اس نے گوانا نہ کیا اور پسند نہ کیا رسود اللہ کیا ہو تم تین افراد کے کردار کے بارے میں اور ان کے نتیجے کے بارے میں ایک شخص ایک شخص آباہ اللہ وہ اللہ, اللہ کی طرف آگے بڑھا اس نے قدم بڑھائے اور آگے بڑھا اس کا یہ بڑھنا اللہ کی طرف بڑھنا قرار پایا اس کا یہ سب اللہ کی طرف کرار پایا فآب اللہ, فآبا اللہ, اس کو اللہ نے آگے بڑھتا ہوا دیکھا طلب علم کے شوق کیتا تو اللہ تعالی نے اسے اپنے, ساتھ ملا لیا اپنے ساتھ جوڑ دیا دوسرا شخص اس کے کردار کی مثال یہ ہے اللہ منہو وہ شرما گیا آگے نہیں بڑھا پیچھے ہی بیٹھ گیا اللہ بھی اس سے شرما گیا اللہ اس کو آزاد نہیں دے گا کم از کم وہ علمی حلقہ میں موجود ہے, علم کے کے لیے موجود ہے. اللہ بھی شرما گیا اور تیسرا شخص نے بھی اس سے اعراض کر لیا اور اس سے منہ پھیر لیا اس نے علم سے منہ پھیرا اللہ نے سب سے احاض کر لیا یہ آپ نے تینوں افراد کے کردار کی ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی ان کا نتیجہ ذکر کیا ان کا انجام ذکر کیا تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ علم کی جا کے بڑھتے ہیں شوق و شوق کے ساتھ سماع علم کے لیے ان کا یہ سفر قدم بڑھانا اور حقیقت اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی سنا دیتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تعلق قائم کر لے سمے مقالتی ایک حدیثوں کو سننے کا شوق حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق خا ان کے الفاظ کو یاد کرنا خا ان کے معنی کو پوری ایک امانت کے ساتھ حدیث کو یاد کر لو اور ایک حدیث میں شوق کا نام حدیثوں کو سمجھنے کا شو. اور چوتھا سمع اس امانت سے آگے پہنچانے کا شوق علم کو حدیثوں کو نشر کرنے کا شوق آگے بیان کرنے کا شوق چار طرح کے شوق جس شخص میں پیدا ہو جائے یا اللہ ان کے چہروں کو تروسازہ فرما دینا عظیم محدان سوری کا خوال ہے اس حدیث کے بم جو حدیث کے طلب ہیں علماء ہیں اور طلبہ ہیں ان کے چہروں میں ایک عجیب روشنی ہوتی ہے ان کے چہروں میں نظرت اور سرور ہوتا ہے اللہ ان کے چہروں کو روشن کرتا ہے آج دنیا میں بھی اور کل جب زیامت قائم ہوگی ان کے چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے اور یہ ایک جماعت کھڑے ہوں گے لوگوں سے منفرد لوگوں سے کہ چبل میرا صحابی جو حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری پوری امت کے پورے علماء اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ علماء کی قیادت کر رہا ہوگا کا قائد ہوگا اور سارے علماء اس کے پیچھے ہوں گے یہ ایک منفرد طبخہ, ایک چنہ ہوا الگ تھلگ ہوگا اور دنیا دیکھ کر پہچانے گی کہ یہ علماء گرام ہیں یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا کی زندگی میں حق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے علم کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے ان کو پہچان جائیں گے اور یہ ان کی قدر و منظرت ایک عظیم سلسلہ ہے بات کی گزیدہ ہے, طلب طلب ہے. واقعات اللہ کا چنا ہوا بندہ جن کو اللہ رب رس ایک خاص مشن کے تحت چن لیتا ہے تو اللہ کے بندوں مدارس کا نیا سال شروع ہونے کو ہے اپنے مدارس کو اپنے اپنی اولاد کو اپنے مدارس کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد کیجیے اپنے بچوں کو مدارس کے سمرد کیجیے تاکہ وہ پورے سب و استعمال کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں اپنا سینہ روشن کریں یقین کر لیں ان کا حاصل کی ہوئے ایک ایک لفظ پھر آگے بیان کرتا ہے ایک ایک لفظ آپ کے لیے رہتی دنیا صدقہ جاریہ بن جائیں نبر اسلام کی حدیث ہے عیسر یہ اتا اچھو رہا ہم پھر کبور نو قسم کے لوگ ایسے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا اجر رکتا ہی نہیں اجر کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہڈیاں ان کی سڑ گئی ان کی جو میت ہے لاش ہے مٹی بن چکی ہے مگر اجر پہنچ رہا ہے مسلسل قبر میں داخل ہو رہا ہے. ان کا ثواب جو ان کے رفاط مقام کا باعث بنتا ہے یہ لوگ کون ہیں ان میں سے ایک شخص منترا کا علم ہے اپنی مشر علم چھوڑ سکتا اس نے علم پڑھا علم کی خدمت کی اور وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے جب تک وہ علم موجود ہے اس کا ایک ایک حرف اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے حالانکہ جسم اس کا سڑ چکا ہے گل چکا ہے مٹی بن چکا ہے اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کی طرف بڑھا کرتی ہے اور جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے ہماری زندگی کی ضرورت جو ہے جسم کو سنبھالنے میں ہے جسم کو خوبصورت بنانے میں ہے سر گنجا ہو اس کے بالوں کا انتظام کرو رنگ اگر تھوڑا سا پکا ہو اس کو سفید کرنے میں انتظام کرو اور جناب جسم کو سجانے کے لیے روح کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور جسم بٹی میں دبا دیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ کون سی شے زیادہ توجہ کی مستحق ہے اور جس اس کی روح آسمانوں میں پرواز کر جائے آسمانوں میں داخل ہو جائے اس روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں وہ بات کے انسان ہے اللہ کا مقرب ہے اس کی رحمت کا مستحق ہے ورنہ بہت سے لوگ مر جائیں گے اور ان کی روح اوپر کو پرواز کرے گی لا تفتح السما آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اس روح کو اوپر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کہ بد نصیب انسان اس نے روح کے تذکیے پر زور نہیں دیا روح کی ہے ہے وہ علم کے ساتھ ہے روحانی علوم کے ساتھ ہے دین کے ساتھ ساتھ ہے ہے دین اس نے روح کی جلا پر زور نہیں دیا روح اس کی مردہ ہے اس قابل نہیں کہ آسمانوں میں داخل ہو سکے دروازے بند کر دیے جائیں گے آسمانوں سے ٹکرا کر وہ روح واپس لوٹے گی پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا ساتویں زمین کے نیچے ترقی پر توجہ نہیں دی یقیناً عظیم صدمے سے دوچار ہوگا اب تلافی کی کوئی صورت نہیں تو ترافی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس علم سے دور رہے تو آج مدارس اپنے بچوں کو داخل کروائیں مدارس کی سپرد کریں تاکہ وہ علم نافع کو حاصل کر کے اس کمی کو پورا کر سکے اس کی تلاف نہیں کر سکے اور جاریہ بن جائے گا وہ عمل کرے گا صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا لوگ اس کو سن کر عمل کریں گے صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا اور علم ایک ایسی شے ہے یہاں تو چراغ سے چراغ چلتے ہیں ایک چراغ روشن ہو گیا وہ سو چراغ چلائے گا سو چراغ روشن ہو کر ہزار چراغ چلائیں گے ہزار چراغ روشن ہو کر لاکھوں چراغ چلائیں گے اور یہ لاکھوں چراغ جو ہے یا آپ کے لیے سرکار جاریاں ہوں گے. تو اب بھی ہمیں فطروں کے اس دور میں اپنی بغا کا تحفظ کر انتظام کرنا چاہیے اور وہ علم نافع کے زیر سائز فطروں سے بچاؤ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے نبی اسلام کی بعد حریض کا اشارہ بھی اس طرح موجود ہے کہ فتنوں سے وہ شخص بچے گا جس کے سینے کو نہ علم نہ سے بھر دے اللہ اس کو علم کی مدد سے فتنوں سے بچاؤ کی توفیق دے گا پرنہ کری علم نہ ہو جہالت ہی جہالت ہو پھر وہ بندہ فتنوں میں گرفتار ہو سکتا ہے اور ایک عامی اگر ایک عالم کے ساتھ جڑ دے اس کی صحبت اختیار کر لے حسن مصری کا قول ہے الفطر بتا عالم پھر اس کو جاہل بھی پہچان لیتا ہے مگر پہچاننے کا فائدہ کیوں نہیں کوئی نہیں کیونکہ اس کے دین کا عقیدے کا کباڑا ہو چکا اور اگر وہ جاہل بھی علماء کے ساتھ ہو ان کے علم سے استفادہ والا ہو تو علماء فتنے کو لیں گے وہ بھی علم اور جہارت پھیل جائے گا انتظام من صدور الرجال اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو مح کر دے علم کو بھلا دے بلا کہ قدر و علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر حتیٰ حتیٰ کہ جب عالم یہ ہوگا کہ عالم باقی نہیں بچیں گے اتحاد تو لوگ چاہروں کو اپنا قائد مان لیں گے اپنا مربی مان لیں گے یہ سستوں جن سے لوگ مسائل پوچھیں گے کیونکہ علم ان کے پاس موجود نہیں اپنے رائے سے ختمے دیں گے بھائی زلون بھائی زلون خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے جب علماء کا وجود ختم ہو جائے گا تو علم کی بقا اور اما کے بقا کے ساتھ ہے اور علماء کا پیدا ہونا ان مدارس کے رہیل منت ہے یہ ایک بھرپور سلسلہ ہے ان کے آپ معاون بنے دست و بازو بنے محبت کرنے والے بنے مستمع بنے اپنے بچوں کو امانت ان کے سبرد کریں تاکہ ان کے سینے اس علم سے روشن ہو باقی دنیا کی علوم طلب کرنے کی زندگی موجود ہے نبی اسلام کی دعا بلا دنیا اکبر ہم میں نہ بولے مغل کا علم نا یار نا دنیا میرا مبلغ علم نہ ہو کہ میں صرف دنیا کا علم حاصل کر کے بیٹھ جاؤں ع ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کروں اور لوگوں کی بھی اصلاح کرے اللہ رب عطا را دے کسی علم کے ساتھ, ساتھ مدارس کے ساتھ ایک محبت کی بنیاد پر حیات رہے ایک کا راستہ ہے حفاظت کا ہے حفاظت ایمان جو دینی مدارس قائم کرتے ہیں ان کو شادو رکھے ہوئے ہیں علماء موجود ہیں طلبا موجود ہیں حق کی ہے گونجتی ہیں 24 کا انتظام کرتے ہیں بڑی بات کے مسئلہ ہم اس کی حفاظت کریں گے حفاظت قیامت قائم رہے گی اور کس کے ذریعے ہوگی ان فوجیوں کے ذریعے جن فوجیوں کو ان فوجوں کے ذریعے جن کو آپ حفاظ کہتے ہیں یہ حفاظ و علماء علم کوئی قرآن کے لفظوں کا حافظ حدیثوں کے لفظوں کا حافظ اور کوئی قرآن اور حدیث کے معنی کا حافظ یہ اللہ کے مجاہد ہیں اللہ کے فوجی ہیں جن کی موجودگی میں یہ دین ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ محفوظ رہے گا اللہ باپ تو ابھی فرما دے اقول قولی احلح بسر اللہ علی اللہ الحمد للہ